कम, वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट में मैं जावे एक दफा फिर आप लोगों के साथ तो आज हम कुछ कोडिंग की तरफ آئیں گے لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا سٹریمز دیکھی تھیں میں نے کہا تھا ذرا ایڈریس بک کو ریفائن کریں گے تاکہ پتہ چلے کہ وہ جو فائل ریڈنگ رائٹنگ ہے وہ ہمارے ساتھ ساتھ ایک ایگزامپل سیمپل کوڈ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے کچھ اس میں انہانسمنٹس کرتے ہیں اور پھر کوڈ بھی کر کے دیکھتے ہیں انہانسمنٹس پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کیا کرنے لگے ہیں پھر کوڈ کر کے ان کو دیکھتے ہیں اور ساتھ کچھ اوپ کو بھی تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں ایڈریس بک کی جو ریفائنمنٹس ہم کرنے جائیں گے یہاں پہ وہ آپ کو ہم بتا دیتے ہیں کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں پہلے جو آپ نے ڈریس بک بنائی تھی اس میں جب آپ ایگزٹ کرتے ہیں تو وہ سارا کا سارا جو بھی آپ نے ڈیٹا سیو کیا ہوتا ہے جن پرسنس کی انفارمیشن آپ نے آرڈ کی ہوتی ہے وہ ساری کی ساری ریموو ہو جاتی ہے ڈیلیٹ ہو جاتی ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس رہے لاسٹ لیکچر میں ہم نے ایک کیپیبلٹی ایک نئی ٹیکنیک سیکھی تھی کہ ہم فائل میں کیسے ریڈنگ رائٹنگ کر سکتے ہیں جاوا کے اندر یہ کام تو آپ پہلے بھی گر چکے ہوں گے سی میں تو آج ہم کریں گے یہ کہ جو اپنے ڈیٹا ایڈ کریں گے اس کو ہم سیو کروا دیں گے سیو کیسے کریں گے کہ جب ہم اپنی ایڈریس بک سے کوئٹ کرنے لگیں گے ایڈریس بک سے ایگزٹ کرنے لگیں گے تو اس ڈیٹا کو فائل میں رائٹ کروا دیں گے اور جب بھی ہم اپنی ایڈریس بک اسٹارٹ کریں گے تو پہلا سٹیپ ہم یہ کریں گے کہ وہ جو فائل ہے جہاں پہ ہمارا سارا ڈیٹا پڑا ہوا ہے اس ڈیٹا کو ریڈ کر کے اپنے پاس جو ہم نے ایک انٹرنل میموری بنائی ہوئی تھی رے لسٹ کی فام میں اگر آپ کے ہاتھ میں اس وقت وہ کوڈ ہے پرنٹ آؤٹس کی فارم میں یا آپ کے سامنے کھلا ہوا تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک رے لسٹ بنائی تھی جہاں پہ ہم ڈیٹا پرسنز کی انفارمیشن ایڈ کر رہے تھے تو اس رے لسٹ کو پہلے لوڈ کر لیں گے اس ڈیٹا سے جو کہ آلریڈی ہمارے پاس پڑا ہوا ہے پرسنس کا ایک ڈیٹا فائل کے اندر ایک ٹیکسٹ فائل کے اندر اور ایگزٹ کرتے ہوئے جو بھی نئی انفارمیشن ایڈ ہے اس کو دوبارہ سے رائٹ کرا دیں گے ابھی تک جو فائل ریڈنگ رائٹنگ کی کیپیبلٹی ہم نے سیکھی ہے وہ سیکوینشل ہے رینڈم نہیں ہے یعنی کہ ہم ہمیشہ ساری فائل شروع سے اینڈ تک لکھتے ہیں شروع سے اینڈ تک ہی پڑھتے ہیں تو ہمیں کرنا کیا پڑے گا کہ ہر دفعہ پوری فائل شروع سے اینڈ تک ریڈ کرنی پڑے گی اور سیو کرتے ہوئے بھی ہم فائل کے اینڈ پہ جا کے کچھ نئی چیزیں اپینڈ نہیں کر رہے ہوں گے بلکہ ساری کی ساری فائل کو دوبارہ سے لکھتے ہیں گے سیو کر دیں گے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ذرا کوڈنگ کر کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ سارا کام کیسے ہونا ہے تو آپ کے سامنے اس وقت جو تھوڑا سا میں پہلے دکھانا چاہ رہا ہوں یہ وہ فائل ہے جو کہ ہمارے پاس پہلے سے بنی ہوئی تھی تھوڑا سا میں آپ کے لیے اس کو ریوائز کر دیتا ہوں کہ ہم نے ایک پرسن انفو کی فائل بنائی تھی جس میں یہ آپ کے سامنے جس وقت کھلی ہوئی ہے اس کلاس میں ہمارے پاس نیم تھا ایڈریس تھا فون نمبر تھا جو کہ ہمارے پاس ویریئبلس تھے جو ہم نے یوزر کی انفارمیشن اسٹور کرنے کے لیے رکھے تھے اس انفارمیشن کو ہم نے کنسٹرکٹر کے اندر انیشلائز کرتے تھے جب بھی پرسن انفو کا آبجیکٹ بناتے تھے تو کنسٹرکٹر کے اندر جو ویلیوز جاتی تھیں وہ ویلیو پاس کرتے تھے ان ویلیوز کے ان ویریبلس کو اسائن کر دیتے تھے اور اس کے ساتھ ہم نے ایک پرنٹ کا میتھڈ بنایا ہوا جو کہ اس کو ہمارے پرنٹ کر دیتا تھا تو پرسن انفو کی کلاس ہمارے پاس یہ کیپیبلٹی دیتی تھی کہ ہم پرسن کی انفارمیشن اپنے پاس اسٹور کر لیں اس کے بعد ہم نے ایک کلاس بنائی تھی جو کہ ہماری ایڈریس بک کی کلاس تھی ایڈریس بک کی کلاس میں ہمارے پاس ایک ارے لسٹ تھی اس رے لسٹ میں ہم کیا کرتے تھے کہ پرسن انفارمیشن جتنے پرسن کلاس کے آبجیکٹس تھے وہ اس رے لسٹ میں ہم اسٹور کر لیتے تھے سٹور کرنے کی وجہ یہ تھی تاکہ وہ آبجیکٹس ہمارے پاس ان میموری سیف رہیں ان کے اوپر ہم ڈفرینٹ فنکشنس پرفام کر سکیں اس رے لسٹ کو جو ہم نے اپنی ڈکلیئر کیا تھا اپنے کنسٹرکٹر کے اندر ہم نے انیشلائز کیا تھا جو کہ آپ کے سامنے ہے اس کے بعد ہم نے ڈفرینٹ اس میں فنکشنس بنائے تھے ایک ہمارا فنکشن تھا ایڈ پرسن انفو کا ایڈ پرسن انفو جو ایڈ پرسن والا فنکشن ہمارا تھا یہ کیا کام کر رہا تھا کہ یوزر سے جب بھی یہ فنکشن کال ہوتا تھا تو یہ یوزر سے تین باتیں پوچھتا تھا جو بھی پرسن کی انفارمیشن ہم انٹر کرنا چاہتے تھے اس کا نیم ایڈریس اینڈ فون نمبر یہ جو نیم ایڈریس اور فون نمبر ہے یہ ہم تین سٹرنگز میں رکھ دیتے تھے ان سٹرنگز کے تھرو ہم اپنا پرسن انفو کلاس کا ایک آبجیکٹ انسٹانشیٹ کرتے تھے اور اس آبجیکٹ کو اپنے اس رے لسٹ میں ڈال دیتے تھے ایڈیشن کے لیے ہم یہ کام کرتے تھے ایڈیشن کرنے کے بعد ہم نے ایک فنکشن بنایا تھا جو کہ ہماری سرچ کا کام کرتا تھا سرچ کے کیس میں ہم کیا کرتے تھے کہ یوزر جب کوئی نام دیتا تھا کہ بھائی اس بندے کا مجھے انفارمیشن ڈسپلے کر دو تو ہم کیا کرتے تھے کہ ایک لوک کے تھرو اپنی پرسن انفو کی پوری ارے لسٹ کو آئیٹریٹ کرتے تھے اور اس رے لسٹ میں سے ایک ایک کر کے آبجیکٹ نکالتے تھے اس آبجیکٹ کا نام اس ٹوئنگ کے ساتھ میچ کرتے تھے جو یوزر نے ہمیں دی تھی یہ اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے نظر آئی کہ یہاں پہ ہم میچ کرتے تھے اور اس اگر ہمیں وہ وہ نام جو کہ یوزر نے دیا تھا اور اس پرسن کا نام جو کہ ہم نے رے لسٹ میں سے نکالا تھا اگر یہ ہمیں مل جاتا تھا مل جاتا اکٹھا تو ہم اس کو پرنٹ کروا دیتے تھے تو یہ ہمارے پاس ایڈ پرسن اور سرچ کا فنکشن تھے اسی طرح ہم نے ڈیلیٹ کا فنکشن بنایا تھا جو کہ ہمارے اس کسی کی اگر انفارمیشن کو ہم ڈیلیٹ کرنا چاہتے تھے تو اس انفارمیشن کو ہمارے پاس سے ڈیلیٹ کرنے کے کام آتا تھا اس میں بھی ہم وہی کام کرتے تھے جو کہ ہم سرچ میں کرتے تھے کہ اگر یوزر نے ایک نام دیا ہے کہ جی اس نیم کے اگینسٹ انفارمیشن ڈیلیٹ کر دو اس کی انٹری ریموو کر دو ڈریس بک میں سے تو ہم اگین اپنی پوری ارے لسٹ پہ آئیٹریٹ کرتے تھے ایک ایک کر کے آبجیکٹس نکالتے تھے نیم کو میچ کرتے تھے اس ٹرنگ کے ساتھ جو کہ یوزر نے دی ہے اور اگر وہ نیم میچ کر دیتا تھا تو اس آبجیکٹ کو رموو کر دیتے تھے تو یہ ہماری پرسن انفو کی کلاس تھی اور ہماری ایڈریس بک کی کلاس تھی ان ساری کلاسز کو ان دونوں کلاسز کو یوز کرنے کے لیے ہم نے ایک اپنی ڈرائیور کلاس بنائی تھی ایک ٹیسٹنگ کے لیے کلاس بنائی تھی جہاں پہ ہم یوزر کے لیے مینیو وغیرہ ڈسپلے کرتے تھے اور وہ اس کے ساتھ کام کرتا تھا تھوڑی سی اس کلاس کی بھی میں ریویئن آپ کے سامنے کرتا چلوں کہ سب سے پہلے اس کلاس میں ہم کرتے یہ تھے کہ ایڈریس بک کو انسٹینشیئٹ کر لیتے تھے مین میتھڈ کے اندر ایڈریس بک کو انسٹینشیٹ کرنے کے بعد ہم کرتے یہ تھے کہ سٹرنگ یوزر سے ایک ان پٹ لیتے تھے تو یوزر کو ہم ایک مینیو ڈسپلے کرتے تھے اس مینیو کے اندر یوزر کی چوائسز لیتے تھے اور بیسڈ اپون کہ اس نے کیا چوائس دی ہے Uh, جو بھی اس نے پریس کیا ہوتا تھا لیٹر بیسڈ اپون 1, 2, 3, 4 جو بھی اس نے آپشن لی ہوتی تھی ایک سوئچ سلیکشن اسٹرکچر کے اندر ہم ایڈریس بک کا پروپریٹ فنکشن کال کرتے تھے اگر اس نے ون پریس کیا ہوتا تھا تو ہم ایڈ کا فنکشن کال کر لیتے تھے اگر اس نے ٹو پریس کیا ہوتا تھا تو ہم سرچ کا فنکشن دے دیتے تھے اس کو تھری کے کیس میں اس کو ڈیلیٹ کا فنکشن دے دیتے تھے اور فور کے کیس میں ہم ایگزٹ کر جاتے تھے یہ ہماری ایڈریس بک کا ایک تھوڑا سا ریویو تھا آپ کے لیے جو کہ آپ آپ نے اور ہم نے مل کے اکٹھے کوڈ کی تھی کٹھے بنائی تھی اب ہم چاہ رہے ہیں کہ اس ایڈریس بک کے اندر جو فائل فائل ریڈنگ رائٹنگ کو انکورپریٹ کریں اس کی وجہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ جب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ڈیٹا کہیں پڑا ہو پہلے سے جب ہماری ایڈریس بک سٹارٹ ہو انسٹینشیٹ ہو تو وہ ڈیٹا سارے کا سارا ریڈ ہو کے ہمارے پاس میمری میں آ جائے اور جب ہم اپنے ڈریس بک سے ایگزٹ کرنے لگیں تو ہم سارے کا سارا ڈیٹا اٹھا کے واپس میمری میں یا فائل میں کہیں پہ سیو کر دیں تاکہ وہ ڈیٹا جو ابھی ہمارا لوز ہو جاتا ہے ونس وی ایگزٹ فرام دا پروگرام وہ ڈیٹا لوز مت ہو بلکہ وہ ڈیٹا پرماننٹلی ہمارے پاس سیو رہے تو یہ کیپیبلٹیز ڈالنے کے لیے جو ہمارا لائن آف ایکشن ہونی وہ کچھ اس طرح سے جہاں پہ آپ بک کے اندر کنسٹرکٹر اس کا کال کرتے ہیں وہیں پہ ہم ایک لوڈ کا فنکشن بنا لیتے ہیں اپنی ایڈریس بک کے اندر اس لوڈ کے فنکشن میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی فائل کو ریڈ کریں گے فائل ریڈنگ کا طریقہ ہم نے سیکھا تھا لاسٹ میں فائل کو ریڈ کریں گے لائن بائی لائن فائل کو ریڈ اس فائل کو ریڈ کر کے اس کی لائنس کو ریڈ کر کے اس میں سے انفارمیشن ایکسٹریکٹ کر کے اپنی جو ان میموری ارے تھی پرسنس انفو جس میں سب پرسنس موجود تھے, اس کو فل اپ تو جب جیسی ایڈریس بک اسٹارٹ ہوگی جتنا پہلے سے موجود ڈیٹا تھا وہ ہمارا میموری میں لوڈ ہو جائے گا آبویسلی اس میں ڈیزائن کے پوائنٹ آف ویو سے اس میں بیٹرمنٹس کئی ہم چیزیں لے کر آ سکتے ہیں اچھی چیزیں اس میں ڈال سکتے ہیں لیکن یہ آپ سمپلسٹک اس کا ڈیزائن رکھا ہے تاکہ آپ اس کو انڈر لائن جو سینٹیکس جا کا اور جو طریقے ہیں اس کو آپ انڈرسٹینڈ کر سکیں تو لوڈ ہم اسٹارٹ میں کر لیں گے ایڈریس بک کو اور جب کوئٹ کرنے لگیں گے جب ابھی ہم نے آپ کو دکھایا کہ یوزر آپشن 4 جو پریس کرتا ہے جب ہم کوئٹ کر جاتے ہیں تو کوئٹ کرنے سے پہلے ایڈریس بک کے سارے کے سارے ڈیٹا کو جو کہ ہمارے پاس یوزر نے ایڈ کیا ہوا ہے جو کہ ہم نے فائل سے بھی پڑھا تھا اس کو دوبارہ میمری میں میمری نہیں بلکہ فائل میں سیو کر دیں گے تاکہ نیکسٹ ٹائم جب ہم ایڈریس بک کو چلائیں تو وہ کے سارا ڈیٹا دوبارہ ہمیں مل جائے تو اس دوران جب یوزر نے ایڈریس بک اسٹارٹ کر کے اس میں کوئی اور انٹریز کی گی تو وہ بھی میموری میں پرماننٹلی سیو ہو جائیں اس چیز کو اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس ایڈریس بک کا وہی کلاس جو ہماری پچھلی دفعہ تھی اس میں ہم نئی کیپیبلٹیز ایڈ کریں کیونکہ فائل ریڈنگ رائٹنگ کرنی تھی تو میں نے آپ کے سامنے ایک جاوا ڈاٹ آئی او کا پیکیج امپورٹ کر دیا ہے اب آئیے وہ فنکشن بناتے ہیں کہ جس کے تھرو ہم لوڈ کریں گے فائل سے ڈیٹا اس فنکشن کو یہاں پہ میں نے آپ کے لیے جو نام لکھا ہے وہ ہے لوڈ پرسنز کا کیونکہ یہ فنکشن جو ہے میرا یہ جو ہے ایک آیو بیسڈ فنکشن ہے اس لیے جاوا کا وہی کہ چیک جو ایکسیپشن ہے پہلے سے ہمیں ہینڈل کرنے پڑے گی تو ٹرائے کیچ پلاٹ لکھ لیتے ہیں ٹرائے اور کیچ کے اندر میں آئی او ایکسیپشن آپ کے لیے یہاں پہ کیچ کر لیتا ہوں اور اس آئیو ایکسیپشن کو ہم یہاں پہ کیا کریں گے کہ کیچ کر کے اگر ہمارے پاس یہ ایکسیپشن آ جاتی ہے فار دا ریزن کہ ہماری فائل نہیں پڑی تو ہم یہاں پہ ایک فرینڈلی میسج دے دیتے ہیں کہ جی فائل ایکزسٹ نہیں کر رہی وی آر ان ایبل ٹو لوڈ یا ڈیٹا یا we are unable to read from فائل تو یہ ہم اپنی ایک میسج یہاں پہ دے دیتے ہیں سو وانس وی ہیو رین ڈاؤن آر ٹرائی کیش بلاگ دا نیکسٹ اسٹیپ از ٹو ایکچولی ریڈ دا ڈیٹا فرام دا فائل یہاں پہ یہی وہی فیملیئر اسٹیپس جو آپ کے لیے ہونے چاہئیں وہی ہم آپ کے لیے دوبارہ سے کہہ رہے ہیں میں آپ کو ریکارڈ کر رہا ہوں ساتھ کے فائل ریڈر ہم نے اوپن کیا فائل ریڈر فائل ریڈر جو انسٹینشیٹ کیا ہے اس کو میں نے ان پٹ ڈاٹ ٹی ایکس کے ساتھ لگا دیا ہے آپ کیونکہ میں میرا سارا ڈیٹا ہے یہ جو فائل ریڈر ہے یہ میں نے اپنا اس فائل کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے جہاں پہ میرا ڈیٹا پڑا ہوا ہے پرسنز کا جو بھی آپ کی فائل کا نام ہے آپ یہاں پہ اس فائل کا نام دے دیجیے گا اس فائل میں ڈیٹا جس فارمیٹ میں پڑا ہوا ہے وہ بھی آپ کو ہم دکھا دیتے ہیں اس فائل ریڈر کے اوپر جو ٹاپ پہ ہے وہ میں نے لگا دیا ہے بفر ریڈر اگین یہ میرا فلٹر کا ہے یہاں پہ ونس میں نے بفر ریڈر لگا دیا تو اب وہی اسٹیپ بائی اسٹیپ فائل سے ایک ایک لائن ہم ریڈ کریں گے اور اس لائن کو ہم اپنے یوز میں لے کر آئیں گے تھوڑا سا جو یہاں پہ میں آپ کے لیے تھوڑی سی چیز جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ فائل میں میرا ڈیٹا سٹور ہے کاما سپریٹڈ فارم میں یعنی کہ پہلا ایک لائن کے اندر سب سے پہلے یوزر کا نیم ہے پھر یوزر کا کامے کے بعد ایڈریس ہے اور پھر کاما کے بعد یوزر کا فون نمبر ہے تو ایک لائن میں ایک کمپلیٹ ایڈریس میرے پاس ہے اور اس کے بعد پھر نیکسٹ لائن میں ایک اور بندے کی انفارمیشن ہے وہی نام کوما ایڈریس کاما فون نمبر تو اس طریقے سے میں اپنی لائنز کو ریڈ میری لائنز جو ہیں ایڈریس بک کی وہ پڑھی ہوئی ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک لائن ریڈ کی اگین اسٹرنگ ایسی کلسبیا ڈاٹ ریڈ لائن اس لائن کو میں چیک کر رہا ہوں کہ کیا وہ لائن نل تو نہیں نل کے لیے کیوں میں چیک کر رہا ہوں کیونکہ جب فائل کا اینڈ آئے گا تو مجھے ایک نل مل جائے گا جو آپ کے سامنے اب بی آر ڈاٹ ریڈ لائن کا پہلے میں وہ کوڈ لکھتا ہوں جس سے آپ ذرا فہمی رہیں کہ ہم ایک ایک کر کے لائن پڑھتے جا رہے ہیں فائل میں سے اور اس وقت تک فائل میں سے لائن پڑھتے چلے جائیں گے جب تک کہ یہاں فائل میں نل نہیں مل جاتا یا ہم فائل کے اینڈ تک نہیں پہنچ جاتے جب ہم یہ کام کر لیں گے تو اس کے بعد ہم اپنے بفر ریڈر کو اور فائل ریڈر کو کلوز کر دیں گے اور اس کے ہم, ہم نے ایک ایک کر لی ہوگی پوری فائل پہ یہاں پہ جو ایک تھوڑی سی نئی چیز جب ہم ایڈ آن کریں گے ابھی تک جو کوڈ لکھا ہے وہ تو آپ کے لیے فیملی ہے سے فیملیئر ہے جو نئی چیز ہم ایڈ تھوڑی سی کریں گے وہ یہ ہے کہ ابھی میں نے آپ کو کہا کہ فائل میں میری جو ان پٹ پڑی ہوئی ہے وہ کس فارمیٹ میں ہے وہ اس طرح سے ہے کہ پوری پوری ایک اسٹرنگ میں ایک لائن میں پرسن کی پوری انفارمیشن ہے اور وہ کاما سپریٹیڈ ہے اب جو پرسن انفو کلاس کا آبجیکٹ ہے اس میں تین ویریبلس ہیں نیم ایڈریس فون نمبر ان تین ویریئبلس کو مجھے یہ تینوں چیزیں علیحدہ علیحدہ اسائن کرنی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جو فائل سے لائن ریڈ کر رہا ہوں اس کو مجھے بریک کرنا ہے اس کے فریگمنٹس کرنے ہیں کیونکہ کاما فرسٹ کاما سے پہلے نیم ہے سیکنڈ کاماس کے پہلے ایڈریس ہے اور اس کے بعد فون نمبر ہے تو یہ فریگمنٹ کرنے کے لیے لائن کے میرے پاس سٹرگ کلاس کا ایک فنکشن ہے اسپلٹ اور اسپلٹ کو میں ریگولر ایکسپریشن بھی دے سکتا ہوں کہ کسی پیٹرن کے اوپر فریگمنٹ کر دو اور اس کو سمپل کریکٹرز وغیرہ بھی دیے جا سکتے ہیں جیسے یہاں پہ میں آپ کے سامنے جب اسپلٹ یوز کروں گا تو میں کاما اس کو دے دوں گا تو جہاں جہاں کاما آئے گا لائن کے اندر اس اس پارٹ کو وہ علیحدہ کر دے گا اس so نیم کو علیحدہ کر دے گا ایڈریس کو علیحدہ کر دے گا فون نمبر کو علیحدہ کر دے گا ان تینوں چیزوں کو وہ کہاں رکھے گا ان تینوں چیزوں کو ہم کہیں گے کہ یہ ہمارے ٹوکنس ہیں اور اس کو ہم ایک رے بنا لیں ایک رے بنا لیں گے اور اس رے کے اندر یہ ٹوکنس جائیں گے جو کا فنکشن ایک لائن کو اسپلٹ کر دیتا ہے اس رول کے مطابق جو ہم نے اس کو بتایا ہوتا ہے اور ریٹرن کرتا ہے ہمیں وہ علیحدہ علیحدہ لائن کے پارٹس ایک ارے کی فارم میں ایک اسٹرنگ ارے کی فارم میں جب ہمیں ارے ریٹرن ہو رہی ہے تو آبویسلی ہم اس کو ایک ارے ٹائپ کے ویریبل میں اسٹور کر لیں گے اور پھر اس ویریبل کو ہم یوز کریں گے اسپلٹ سے ریلیٹڈ فردر انفارمیشن آپ کو چاہیے آپ نے اس کا اگزامپل یوز دیکھنا ہو تو ایک دو چھوٹے سے سیمپل کوڈ اس کے لیے لکھے ہوئے ہیں جس سے آپ کو سپلٹ کا فنکشن کا آئیڈیا ہو جائے تو ابھی یہاں پہ میں آپ کو کوڈ کر کے دکھاتا ہوں ساتھ تھوڑی سی ایکسپلینیشن بھی دے دیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہم سب سے پہلے ایک ڈکلیئر کر لیتے ہیں ٹوکنز کی رے کیونکہ یہ وہ رے ہے جو کہ ہمیں ریٹرن ایونچولی یہاں پہ وہ ٹوکنز رکھیں گے جو کہ ہمیں اسپلٹ کا فنکشن ریٹرن کرے گا اس کے ساتھ ساتھ میں تین اسٹرنگ ویریئبل یہاں پہ لکھ لیتا ہوں نیم ایڈریس اور فون نمبر کے جن میں میں اپنی اسٹرینگ کو اسپلٹ کر کے نیم ایڈریس اور فون نمبر اسٹور کروں گا اب کیا کر رہا ہوں کہ ٹوکنس کی جو ارے ہے وہ میں اسائن کرنے لگا ہوں اس کو اسپلٹ فنکشن کے تھو ایک کرے وہ کام کیسے ہوگا کہ میں اپنی اسٹرنگ اپنی اسٹرنگ ایس جو کہ میں نے فائل سے ریڈ کی ہے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر دفعہ میں بی آر ڈاٹ ریڈ لائن کرتا ہوں تو فائل سے ایک لائن ریڈ ہو کے میرے پاس آ جاتی ہے ایک میں اس کا نام یہاں پہ ہم نے s رکھا ہوا ہے اور ویریبلس کے نام میں اکثر یہاں پہ کچھ بہت شارٹ ہینڈ سے دے رہا ہوں کچھ اچھے نہیں دے رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹائم کنسٹرینٹس کو ہم ذرا دیکھ رہے ہیں تو ایس ڈاٹ اسپلٹ یہ اسپلٹ کا فنکشن کیا کرے گا یہ اس لائن کے فریگمنٹس بنا دے گا اس لائن کے حصے کر دے گا اکارڈنگ ٹو مائی رول وہ رول کیا ہے کہ دیکھیں کہ میں نے اسپلٹ کے جو میں نے فنکشن کال کیا ہے اس کو میں نے کاما دے دیا ہے کہ جہاں جہاں اس اس لائن میں تمہیں کاما نظر آئے اس لائن کو وہاں پہ بریک کر دو اور اس کو علیحدہ پارٹ کے طور پہ ٹریٹ کرو یہ سارے پارٹس مجھے مل جائیں گے ایک ارے کی فارم میں اور اس ارے کو میں ٹوکنز نام کی ارے میں سٹور کر دیتا ہوں اب ٹوکنز کے اندر آپ کے خیال میں کیا چیزیں ہونی چاہیے ہیں؟ میرے پاس جو لائن آئی تھی اس میں نیم تھا اس میں ایڈریس تھا اس میں فون نمبر تھا تو میرے پاس تین ٹوکنس بنیں گے کیونکہ کاما پہ اسپلٹ ہوگی چیز ایک میرے پاس نیم آ جائے گا ایک میرے پاس ایڈریس آ جائے گا اور ایک میرے پاس فون نمبر آ جائے گا کیونکہ ٹوکنس ایک رے ہے تو ٹوکنس کے 0th انڈیکس پہ جب پہلی اسپلٹ ہوئی نیم پڑا ہوگا ٹوکنس کے فرسٹ انڈیکس پہ ایڈریس پڑا ہوگا اور ٹوکنس کے سیکنڈ انڈیکس پہ میرا فون نمبر پڑا ہوگا تو اسپلٹ کا فنکشن کیا کر رہا ہے یہ میرے لیے جو میری ایڈریس بک جو میں نے ایک فائل سے لائن اٹھائی ہے اس کو ریڈ کر رہا ہے اب میرے اور ریڈ رہا ہے اور اس کے کر رہا ہے اب میرے پاس تینوں چیزیں کیونکہ آ ہیں تو وٹ آئی کین ڈو کہ میں اپنا پرسن انفو کلاس کا ایک آبجیکٹ کریئٹ کرتا ہوں اور اس کو تینوں ویریئبلس پاس کر دیتا ہوں نیم ایڈریس اینڈ فون نمبر یہ جب تینوں چیزیں پاس ہو جائیں گی تو ایک لائن جو میں نے ریڈ کی تھی اس کے کورسپونڈنگ ایک آبجیکٹ میرے پاس آ ہے میرے پروگرام کے اندر اس آبجیکٹ کو میں اپنی رے لسٹ میں ایڈ کر دیتا ہوں تو اب میرے پاس آ, یہ آبجیکٹ رے میں ایڈ ہو گیا ہے یہ سارا کام جب آپ بار بار کریں گے تو ایونچولی آپ کو جو ریزلٹ مل رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ ساری لائنس کو ریڈ کر رہے ہیں اور ان لائنس کو کیونکہ ہر لائن ایک پرسن کی انفارمیشن کو شو کر رہی ہے اس انفارمیشن کو ہم گیدر کر رہے ہیں اور اس انفارمیشن کو ہم اپنے پاس رے کے اندر اسٹور کرتے جا رہے ہیں اب جو یہاں سے کام ہمارے پاس رہ گیا ہے وہ یہ رہ گیا ہے کہ اس لوڈ پرسنس کے فنکشن کو کال کر لیں تو جب لوڈ پرسن کے فنکشن کو ہم کب کال کرنا چاہ رہے ہیں اس کو ہم اوبیسلی وہاں کال کرنا چاہیں گے جہاں پہ ہمارا یہ ایڈریس بک کریٹ ہوتی ہے کیونکہ اس جی کریشن کے ساتھ ہی ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ایڈریس بک کو لوڈ بھی کر لیں تو ہم لوڈ پرسنس کا فنکشن جو ہے وہ کنسٹرکٹر کے اندر سے ہی کال کر لیتے ہیں اتنے پارٹ کو ہم نے کمپائل کر لیا اور کمپائل کر کے دیکھ لیا نیکسٹ سٹیج پہ ہم کریں گے یہ کہ اب ایک ایگزٹ کرتے ہوئے جو بھی ساری انفارمیشن کیونکہ یوزر اب جب اس ایڈریس بک کو یوز کرے گا تو یوزر اس کے اندر نئے پرسنز کی انفارمیشن بھی ڈال سکتا ہے جو ہمارا ایڈ پرسن کا میتھڈ تھا سیملرلی وہ کچھ انفارمیشن ڈیلیٹ بھی کر سکتا ہے جو کہ ہمارا ڈیلیٹ پرسن کا میتھڈ تھا تو یہ ساری انفارمیشن جب ایڈ ڈیلیٹ ہو رہی ہے تو اس اس کے بعد ہم چاہیں گے کہ جو ہماری نئی انفارمیشن جانی ہے جو ہماری رے لسٹ ماڈیفائی ہو گئی ہے ایگزیکٹ کرتے ہوئے ہم اس رے لسٹ کو واپس فائل میں سیو کر دیں تاکہ نیکسٹ ٹائم جب ہم ایڈریس بک چلائیں تو ہمارے پاس ساری ماڈیفائڈ انفارمیشن اویلیبل ہو تو اس کام کے لیے ہم سیف پرسنس کا ایک میتھڈ بنا لیتے ہیں سیف پرسنس کے میتھڈ کے اندر ہم ٹرائے کیچ لکھ لیتے ہیں کیونکہ آئی او کا پارٹ ہے اور آئی او ایکسیپشن ہمیں ہینڈل کرنی ہی پڑتی ہے وہی جیسے ہم نے اوپر ٹرائی کیچ لکھا تھا یہاں پہ ٹرائی کیچ لکھ لیتے ہیں اور ٹرائی کیچ کے اندر ہم اپنا میسج پرنٹ کروا لیتے ہیں کہ فائل کسی وجہ سے ہمیں نہیں ملی یا ہم فائل میں ڈیٹا سیف نہیں کر سکے تو ونس یہ ہمارا ٹرائی ہے کا ہم نے بلاگ لکھ لیا بلاگ ہم شروع میں اس لیے لکھ لیتے ہیں تاکہ ہمارے کوڈنگ اور سنٹیکس ایررز کا ہو تو نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ ہم اپنے فائل میں ڈیٹا سیو کر دیں فائل میں ڈیٹا سیو کرنے کے لیے ہم اپنا فائل رائٹر استعمال کر رہے ہیں فائل رائٹر کو ہم آبیسلی پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس فائل کے ساتھ اٹیچ کریں گے جہاں پہ ہم اپنا ڈیٹا سیو کرنا چاہتے ہیں وہ کوئی بھی فائل ہو سکتی ہے جس میں بھی اپنا ڈیٹا سیو کر رہے ہیں اس کا نام ہے جو بھی نام ہے اس میں آپ وہ اس کا نام یہاں پہ دے دیں اس فائل رائٹر کے ٹاپ کے اوپر ہم لگا دیتے ہیں پرنٹ رائٹر جو کہ ہماری فلٹر سٹریم کا کام کرے گا اور پرنٹ رائٹر کو ہم اپنا فائل رائٹر پاس کر دیتے ہیں اب ہمارا ایکشن لائن اف ایکشن یہ ہے کہ ہم اپنی جو ارے لسٹ ہے پرسنز والی اس کو ایک ایک کر کے لوپ کریں گے آئیٹریٹ کریں گے اس کے اوپر اور ایک ایک کر کے پرسن کی انفارمیشن نکالیں گے اور اس پرسن کی انفارمیشن کو اپنی فائل میں سیو کر دیں گے فائل رائٹر جب ہم بناتے ہیں تو فار دا سیک یہاں پہ ساتھ ہی اس کو کلوز بھی کر لیتے ہیں تاکہ کوڈ میں بعد میں غلطیاں کم سے کم ہو اب میں کیا کر رہا ہوں کہ میں آپ کے سامنے ایک لوپ لکھ رہا ہوں لوپ لکھنے کے لیے میں نے کیا کیا ہے کہ اس کو کاؤنٹر ایک لے لیا ہے جو کہ زیرو سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہ کہاں تک جانا چاہیے جہاں تک جتنا ہماری ارے لسٹ کا سائز ہے اس ارے لسٹ کا سائز جو پرسنس جس میں سٹور ہے تو وہاں تک ہم جا رہے ہیں اور ہر دفعہ انکریمنٹ کر لیتے ہیں اب کیا کرتے ہیں کہ ہر دفعہ جب یہ لوپ چلتی ہے تو ہم اپنی ارے لسٹ میں سے ایک آبجیکٹ نکالتے ہیں جو اس کرنٹ انڈیکس پہ پڑا ہوتا ہے کیونکہ ارے لسٹ میں سے جو بھی چیز ہم نکالتے ہیں وہ ایک آبجیکٹ ہوتی ہے اس لیے ہم اس کو ایک اپروپریٹ ٹائپ میں کاسٹ کر لیتے ہیں یہ بھی آپ نے چیز پڑھی ہوئی ہے جب ہم نے اپ کاسٹنگ ڈاؤن کاسٹنگ ڈسکس کی تھی وہ اپروپریٹ چیز اس کیس میں پرسن انفو ہے سو so person info کے ایک ویریبل میں ہم اس object کو array list میں سے نکال لیتے ہیں اور اس کو پرسن انفو کے آبجیکٹ میں store اسٹور کر لیتے ہیں اب اس پرسن انفو کے آبجیکٹ کو یوز کر کے ہم نے فائل میں ڈیٹا رائٹ کرانا ہے ایک کام ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے پرسن انفو کے جائیں کلاس میں اور وہاں پہ ایک میتھڈ بنا لیں جو کہ ہمیں اس فارمیٹ میں ڈیٹا دے دے جس فارمیٹ میں ہم فائل میں رائٹ کرانا چاہتے ہیں یا دوسرا کام ہم یہ کر سکتے ہیں کہ پرسن انفو میں سے جو ویریبل ہے اس کا نیم لیں اس کا ایڈریس لیں اس کا فون نمبر لیں ان کو کنکیٹینیٹ کر کے ایک سٹرنگ بنائیں اور اس سٹرنگ کو اپنے فائل میں رائٹ کرا دیں سٹرنگ کو جب فائل میں رائٹ کرائیں گے تو پی ڈبلیو کا پرنٹ ایلن این میتھڈ کال کر لیں گے پرنٹ رائٹر کا اور اس کو یہ سٹرنگ پاس کر دیں گے یہ ساری آپ لوپ ہم لکھنے کے بعد اس کو کمپائل کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کوئی ایشوز تو نہیں ہیں اور یہ جب آپ کے سامنے ہم نے کمپائل کیا اور یہ ہماری جو فائل ہے یہ کمپائل ہو گئی ہے اب یہ ہم نے اپنی سیف کا میتھڈ بنا لیا ہے اور یہ ہم نے اپنے لوڈ کا میتھڈ بھی بنا لیا ہے تو نیکسٹ اسٹیپ ہمارا یہ ہونا چاہیے کمپائلیشن کے بعد کہ ہم جو اپنی ٹیسٹ کلاس تھی وہاں پہ جا کے اس کو اس میں انکارپوریٹ کر دیں ٹیسٹ کلاس میں تاکہ اس کا ہم یوز کر کے دیکھ سکیں تو ٹیسٹ کلاس جو ہماری تھی جہاں پہ ہم یہ ایڈریس بک کو یوز کرے تھے وہاں پہ جو لوڈنگ کے ٹائم پہ تو کوئی ماڈیفکیشن نہیں آئے گی کیونکہ کنسٹرکٹر کے اندر سے ہم نے لوڈ کا فنکشن کال کیا ہوا ہے ایڈریس بک کے ایک جو ماڈیفکیشن آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم نے آپشن فور ہے ہماری جہاں سے ہم ایگزٹ کر رہے ہیں ایگزٹ کرنے سے پہلے کا جو سیف والا میتھڈ ہے یہ کال کر لیتے ہیں یہ سیف پرسن والا میتھڈ جو ہے اپنی ہماری ساری ایڈ آن انفارمیشن کو جا کے اس میں سیو کر دے گا فائل کے اندر تو ابھی جو ہم نے کام کیا ہے وہ یہ کام کیا ہے کہ اپنی ایڈریس بک بنا لی ہے ایڈریس بک میں ماڈیفکیشن کی ہیں دو میتھڈ اس میں ڈال دیے ہیں لوڈ کا میتھڈ ڈال دیا ہے سیف کا میتھڈ ڈال دیا ہے لوڈ کا میتھڈ فائل میں سے ڈیٹا ریڈ کرے گا سیف کا میتھڈ فائل میں ڈیٹا رائڈ کر دے گا تو ایڈریس بک کی جو ہماری انفارمیشن ہے پرماننٹلی اب ہمارے ساتھ رہے گی اور یہ انفارمیشن کہیں لوز نہیں ہوگی جب بھی ہم اپنے ڈریس بک کو اسٹارٹ کریں گے پچھلی ساری انفارمیشن ہمارے پاس ہوگی جو ہم چینجز کریں گے وہ چینجز بھی ہمارے پاس فائل میں سیو ہو جائیں گی تو کوئی بھی کسی ٹائپ کی بھی انفارمیشن ہمارے پاس لوز نہیں ہوگی اب ہم آپ کو اس کی تھوڑا سا ٹیسٹ رن کر کے دکھا دیتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو اپنے طور پہ بنائیے گا اس کے ساتھ کھیلیے گا آپ ذرا اپنے دوستوں کی انفارمیشن اس میں اسٹور کیجیے گا ذرا ٹیسٹ رن اس کا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے ہو رہا ہے. ہم نے آپ اس کو ایڈریس بک کو یہاں پہ سٹارٹ کرتے ہیں اس پہ جاوا جو بھی ہماری ٹیسٹ کلاس کا نام ہے وہ لکھ کے ہم نے اس کو سٹارٹ کیا جب ہم جاوا سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے وہ آپشن پین جس میں ہمارا مینیو ڈسپلے ہو رہا ہے مینیو پہ ہم نے ون ٹو ایڈ اور باقی ٹو ون ٹو تھری فور آپشنس دے دی تھیں ایک پہ ایڈ کیا تھا ایک ٹو پہ سرچ کیا تھا تیسرے پہ ڈیلیٹ کیا تھا اور فورتھ پہ ہم نے ایگزٹ کر دیا تھا تو سب سے پہلے ہم ایک آپشن لیتے ہیں ون کی یہ ایک چیز یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ جب مینیو یہ ڈسپلے ہوا ہے اس سے پہلے ہم نے کوڈ کے اندر ایڈریس بک کا آبجیکٹ کریٹ کیا ہے بائی کالنگ دا کنسٹرکٹر آف دا ایڈریس بک تو کنسٹرکٹر کے اندر ہی کیونکہ لوڈ کا فنکشن کال ہو گیا تھا تو اس سٹیج پہ آتے آتے اس وقت ہماری ایڈریس بک میں سارا ڈیٹا پڑھا ہوا ہے تو اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ اپنے کوئی نیا نام اگر آپ انٹر نہیں کرنا چاہ رہے تو چاہیں تو پرانے جو ایڈریس بک میں نیمس ہیں ان کو اگر کوئی پڑے ہوئے ہیں تو آپ یہاں پہ اس سٹیج پہ ان کو سرچ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ڈیٹا تو لوڈ ہو چکا ہے ہم کرتے ہی ہیں کہ ایک نیا نام ڈال لیتے ہیں کیونکہ فائل ریزیوم کر لیتے ہیں کہ ہم پہلی دفعہ ایڈریس بک کو یوز ہیں فائل ایمٹی ہے تو ہم نے اپشن یہاں پہ یوزر کو اپشن ہمارے پاس پوچھ رہے کہ کیا کرنا چاہتے ہو ہم نے وہاں پہ اس کو اپشن ون دیے کہ ہم ایڈریس بک میں ایک نئے نام کی انٹری کرنا چاہ رہے ہیں اور یہاں پہ اب ہم کے سامنے نیم انٹر کرتے ہیں نام یوزر کا دیتے ہیں اس کے بعد وہ ایڈریس پوچھ رہا ہے اور فون نمبر پوچھتا ہے ہمارے سامنے جو آپشن پین کے اندر ہی وہ ہم ایڈریس اور فون نمبر دے دیتے ہیں ایڈریس فون نمبر کرنے کے بعد یہ ساری انفارمیشن اس نے ایڈ کر دی ہے اب ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اور اس میں چاہیں تو اور انفارمیشن ایڈ کر سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو یہاں پہ سرچ اور ڈیلیٹ کے کیسز کو بھی رن کر سکتے ہیں تو اس وقت ہم کرتے ہیں کہ سرچ کر کے دیکھ لیتے ہیں جو انفارمیشن ابھی ہم نے ایڈ کی ہے سرچ کب کرتے ہیں تو ہمارا جی آپشن پین جو ہے وہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ کس نیم کو سرچ کرنا ہے ہم نے اس کو نیم بتا رہے ہیں نیم بتانے کے بعد جب ہم اس پہ اوکے پہ کلک کرتے ہیں تو آپ دیکھیں ہمارے پاس میسج باکس کے اندر اس صاحب کی ساری کی ساری انفارمیشن ہے جن کو ہم نے سرچ کرنے کی کوشش کی ہے اب اس ایڈریس بک پہ آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں جتنی دفعہ مرضی یہ کام کریں ہم کرتے ہیں کہ اب اس کو ایگزٹ کر لیتے ہیں ایگزٹ کرتے ہوئے ہمارا سیو کا میتھڈ کال ہوگا اور وہ میتھڈ کیا کرے گا کہ ایڈریس بک کے اندر اس ساری انفارمیشن کو ایڈریس بک کی وہ جو فائل تھے ہماری انفارمیشن کو رائٹ کر دے گا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا ایسا ہوا بھی ہے یا نہیں اب یہ فائل آپ کھول کے دیکھیں تو اس میں دیکھیں کہ ابھی جو ہم نے انفارمیشن ایڈ کی تھی اس فائل کے اندر اس ٹیکسٹ فائل کے اندر نظر آ رہی ہے اب ہم اپنے پروگرام سے کوئٹ کر چکے ہیں لیکن نیکسٹ ٹائم جب ہم اپنے پروگرام کو چلائیں گے تو ہمارا لوڈ والا میتھڈ جو ہے اس انفارمیشن کو پڑے گا اس انفارمیشن کو اسپلٹ کرے گا اور اس کو ہماری رے لسٹ میں لوڈ کر دے گا تو ابھی ہم نے کر کے یہ دیکھا کہ ایڈریس جو فائل ریڈنگ رائٹنگ ہم نے لاسٹ لیکچر میں سیکھی تھی اس کو ہم نے تھوڑا سا اور امپلیمنٹ کیا ایک آدھی اور ایگزامپل کی ایڈریس بک جو ہمارا ایک کوٹ پیس سے چلا آ رہا تھا اس ایڈریس بک کو ہم نے بنا کے دیکھا ہے اس کے اندر فائل ریڈنگ رائٹنگ کی کیپیبلیٹیز بھی ڈال دی ہیں آ, یہ تو ہمارا ایگزامپل ایک پیچھے سے ریلیٹیڈ تھا تھوڑا سا میں اوپ کا یا اور آگے پارٹ ڈسکس کر لیں جو جاوا ریلیٹیڈ ہے تاکہ ہمارا وہ بھی کمپلیٹنس کی طرف آتا جائے ایبسٹریکٹ کلاسز اور ایبسٹریکٹ انتر... کلاسز اور انٹرفیسز ہم ڈسکس کریں گے ایبسٹریکٹ کلاسز میں سے آپ پہلے بھی آئی ایم شور دیکھ چکے ہوں گے ایبسٹریکٹ کلاسز میں یہاں پہ جو ایپسائز کروں گا وہ جس کے جواب میں کیا اس کا سینٹیکس وغیرہ ہے آ, آ, جو بہت زیادہ اس کی ڈیٹیلز ہیں کہ کیوں بناتے ہیں کیا وہ یہاں پہ ڈسکشن میں نہیں آئیں گی وہ آبجیکٹ ریلیٹڈ پروگرامنگ کے کورس میں اس کی ڈسکشن ہوئی ہوگی تھوڑا سا دیکھ لیتے کہ کلاسز ہم وہاں پہ یوز کرتے ہیں جہاں پہ کوڈ کی ری یوزیبلٹی تو ہوتی ہے لیکن کلاس کا آبجیکٹ بنانے کی سنس نہیں بنتی جیسے شیپ کلاس ہے تو مے بھی شیپ کلاس کے اوپر جو ہے شیپ کلاس کا اپنا آبجیکٹ کوئی نہیں ہوگا بلکہ شیپ سے جو کلاسز انہیرٹ کر رہی ہوں گی کانکریٹ کلاسز جیسے سرکل اور اسکوئر ہیں یا ریکٹینگل ہے ان کے آبجیکٹس ہم بنائیں گے تو شیپ کلاس لیکن شیپ کلاس میں کچھ ایسا کوڈ ہے جو کہ کامن ہے سرکل اور اسکوائر میں تو شیپ کلاس کو وی کین ڈکلیئر شیپ کلاس ایز این ایبسٹریکٹ کلاس سو ایبسٹریکٹ کلاس کے اندر جو ہماری ہے پارٹلی کوڈ بھی یوز ہو رہا ہوتا ہے ایبسٹریکٹ کلاس جو ہوتے ہیں اس میں ہم فنکشنز ڈیفائن کر سکتے ہیں وت میتھڈس ڈیفائن کر سکتے ہیں جو کہ ایبسٹریکٹ میتھڈز ہوتے ہیں اور جو ہماری انڈر لائن کانکریٹ کلاسز ہوتی ہیں وہ ان میتھڈس کو امپلیمنٹ کرتی ہیں تو جاوا کے اندر ایبسٹریکٹ کلاس ڈیفائن کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایبسٹریکٹ کی ورڈ ہم کلاس سے پہلے لگا دیتے ہیں کلاس سے پہلے جب ہم ایبسٹریکٹ کی ورڈ لگا دیں گے تو اس کلاس کا آبجیکٹ آپ ڈائریکٹلی انسٹینشیٹ نہیں کر سکتے یہ ایک چیز میں یہاں پہ بتاتا چوں کہ ضروری نہیں کہ ایک کلاس میں کوئی نہ کوئی ایک ایبسٹریکٹ فنکشن ہو تبھی وہ کلاس کو ایپسٹریکٹ کیا جاتا ہے ایک کلاس کو آپ ابسٹریکٹ کر سکتے ہیں اگر اس میں تین چار فنکشنز ہیں اور سب کی بھی آپ نے امپلیمنٹیشن دی ہوئی ہے ایون تب بھی آپ اس کو ابسٹریکٹ کر سکتے ہیں فار ریزنس بیٹر نون ٹو یو جب آپ پروگرامنگ کر رہے ہیں تو اس کا آبجیکٹ نہیں آپ ڈائریکٹلی کریٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کی سب کلاسز کا جو کانکریٹ کلاسز ان کے آبجیکٹس ہم ڈیفینیٹلی کریئٹ کر سکتے ہیں تو ابسٹریکٹ کلاس دیکھتے ہیں کہ داوا کے اندر ڈیفائن کیسے کی جاتی ہیں تو یہ ہم آپ اسکرین پہ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ پبلک ایبسٹریکٹ کلاس شیپ ہم نے ڈیفائن کی ہے اور اس کے اندر ایک ایبسٹریکٹ میتھڈ ہے پبلک ایپسٹریکٹ ورڈ کیلکولیٹ ایریا تو جب ہم نے کسی کلاس کو ایبسٹریکٹ کلاس کے طور پہ پریزینٹ کرنا ہوتا ہے تو ہم کی ورڈ اس میں لگا دیتے ہیں سملرلی اگر کسی میتھڈ کو ہم نے ایبسٹریکٹ میتھڈ کے طور پہ ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کے بھی سگنیچر میں کی ورڈ ایبسٹریکٹ لگا دیتے ہیں یہ جو ایبسٹریکٹ کلاس آپ نے دیکھی اس میں ایک ایبسٹریکٹ میتھڈ تھا بالکل سی پلس پلس کے جو ہمارے وہاں پہ ایبسٹریکشن کا کانسیپٹ ہے بالکل وہی یہاں پہ بھی اپلیکیبل ہے تو ایبسٹریکٹ کلاس کے اندر ایبسٹریکٹ میتھڈس ہو سکتے ہیں چاہیں تو نہیں بھی ہو سکتے لیکن ایبسٹریکٹ میتھڈس ہو بھی سکتے ہیں ان ایبسٹریکٹ میتھڈ کی اوبویسلی وہاں امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی بلکہ امپلیمنٹیشن اس کی سب کلاسز میں ہوگی جو کہ اس ایپسٹریکٹ میتھڈ کا آ, آپ کو امپلیمنٹیشن پرووائڈ کریں گے یہاں پہ آ, ان, اگر کوئی سب کلاس ہے پیرنٹ کلاس کی جیسے شیپ کلاس کی سب کلاس ہے پرابلی ٹو جو کہ اس میتھڈ کی امپلیمنٹیشن پرووائڈ نہیں کرتی جس کو میں نے ایبسٹریکٹ کلاس میں ایبسٹریکٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے تو 2D ڈی شیپ کلاس بھی ایبسٹریکٹ کلاس بن جائے گی سو so, اگر کسی کلاس نے کانکریٹ کلاس کے طور پہ بہیو کرنا ہے تو اس کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے اس کے لیے ہے کہ وہ جس ایبسٹریکٹ کلاس سے کر رہی ہے اس کے اندر جتنے بھی ایبسٹریکٹ میتھڈز ہیں ان کی امپلیمنٹیشن پرووائڈ کرے ادروائز وہ ایسا اس کا وہ کنکریٹ کلاس کے طور پہ بہیو نہیں کر سکے گی اس کا آبجیکٹ ہم کریئٹ نہیں کر سکیں یہ ایک ساری کانسیپٹ جو ہیں یہ ایک کوئک ریویو ہے آپ کا جو آپ نے آبجیکٹ ریلیٹڈ پروگرامنگ میں پڑھا ہوئے تو یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سلائڈ کے اوپر کہ کس طرح سے ایبسٹریکٹ ابھی ہم نے دیکھا ہے کس طرح سے ہم ایبسٹریکٹ کلاس ڈیفائن کرتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ اس ایبسٹریکٹ کلاس انہیرٹ کر کے اس کے میتھڈ کو کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں تو اب جو آپ کو کلاس نظر آ رہی ہے سکرین کے اوپر سلائڈ کے فارم میں وہ ہے پبلک کلاس سرکل جو کہ شیپ کلاس سے ایکسٹینڈ کر رہی ہے شیپ میری ایک ایبسٹریکٹ کلاس تھی جس کے اندر ایک میتھڈ میرا تھا گیٹ ایریا کا کیلکولیٹ ایریا کا اور اس کی یہاں پہ اگر میں امپلیمنٹیشن دوں گا تو سرکر کلاس جو ہے کانکریٹ کلاس بنے گی ورنہ سرکل کلاس بھی کانکریٹ کلاس نہیں بن پائے گی تو یہاں پہ میں نے سرکل کلاس کے اندر اس کے ویریبل ڈیفائن کر دیے ہیں وچ از ایکس اینڈ وائی اس میں ایک اور ویریبل ہے ویڈیس اس کے کنسٹرکٹر کے اندر وی ہیو انیشلائزڈ دیز ویریبلس اب یہاں پہ ہم اس کا کیلکولیٹ ایریا کا فنکشن پرووائڈ کر رہے ہیں تو یہ جو اس کا ٹاپ والی ایک ایبسٹریکٹ کلاس میں ایک فنکشن ایپسٹریکٹ فنکشن تھا کیلکولیٹ ایریا اس کی یہاں پہ امپلیمنٹیشن ہے آئی ایم ریپیٹنگ اٹ اگین کہ اگر یہاں پہ امپلیمنٹیشن نہیں دیں گے تو ہم اس کلاس کا بھی آبجیکٹ نہیں بنا سکتے تو یہاں پہ ہم نے اس کی امپلیمنٹیشن دے دی ہے اب نیکسٹ ہم کرتے ہیں کہ ایک ٹیسٹ کلاس بنا لیتے ہیں جس میں اس کو یوز کر کے دیکھ لیتے ہیں ٹیسٹ uh, کلاس میں ہم نے ایک شیپ کلاس کا ویریبل ڈکلیئر کیا ہے اب شیپ کلاس ایک ایبسٹریکٹ کلاس ہے تو شیپ uh, کلاس کو اگر ہم انسٹینشیٹ ڈائریکٹلی کرنے کی کوشش کریں گے شیپ ایس ون ٹو نیو شیپ کر کے تو ہمیں ایک کمپائل ٹائم آر رہے گا کہ وی کین ناٹ انسٹینشیٹ این ایبسٹریکٹ کلاس لیکن شیپ کلاس جو ہے ڈیو ٹو پالیمارفزم اٹ point پوائنٹ ویریبل آف شیپ کلاس ٹو این آبجیکٹ آف ٹائپ سرکل اٹ کین آلسو point to an object of type rectangle اور square کیونکہ یہ ساری classes جو ہیں یہ shape class سے inherit کر رہے ہیں so s equals to new circle یہ ایک valid statement ہے اور جب ہم ایس ڈاٹ کیلکولیٹ ایریا کریں گے تو ڈیو ٹو پالیموفم سر اور رن type ٹائپ جو آئیڈینٹیفائی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے کیلکولیٹ ایریا جو ہے وہ اس کلاس کا کال ہوگا جس کو وہ ایس پوائنٹ کر رہا ہے تو اس کیس میں ایس جو ہے وہ کیونکہ سرکل کلاس کو پوائنٹ کر رہا تھا تو سرکل کلاس کا کیلکولیٹ ایریا میتھڈ یہاں پہ کال ہو جائے گا اس کو ہم رن کر کے دیکھتے ہیں تو جب ہم رن کرتے ہیں تو ہم پہلے کمپائل کر لیتے ہیں اپنی تینوں کلاسز کو شیپ سرکل اور ٹیسٹ کو اور اس کے بعد جب ہم اپنی ٹیسٹ کلاس کو چلاتے ہیں تو ہمارے سامنے ایریا آ رہا ہے تو ایبسٹریکٹ کلاسز جو ہمارے سامنے ہم نے دیکھا ہے کہ جواب میں جب آپ نے کسی کلاس کو ایپسٹریکٹ بنانا ہوتا ہے تو اس کا سمپل سا ایک طریقہ ہے کہ آپ اپینٹ کر دیں کی ورڈ ایپسٹریکٹ کلاس کے نام کے اندر اور اگر آپ کسی میتھڈ کو ایپسٹریکٹ بنانا چاہتے ہیں تو آپ میتھڈ کے نام کے اندر بھی کی ورڈ ایبسٹریکٹ ایڈ آن کر دیں اس کے اندر امبیٹ کر دیں وہ میتھڈ ایبسٹریکٹ میتھڈ ہو جاتا ہے اور جو بھی کلاس اس سے انہیرٹ کرے گی وہ اس کی امپلیمنٹیشن پرووائڈ کرے گی ادروائز وہ بھی اگر وہ امپلیمنٹیشن پرووائڈ نہیں کرتی تو وہ کلاس بھی ایبسٹریکٹ ہوگی اور اگر ہم اس کو ایبسٹریکٹ ڈکلیئر نہیں کرتے تو وہ کمپال ٹائم ایک ایرر ہمیں دے گی نیکسٹ جو کانسیپٹ ہے اٹس اب مے بی اٹس نیو کانسیپٹ فار یو ناٹ لیکن جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں اس کو لیکن یہ بہت ہی امپارٹنٹ ہے جاوا کے اندر ویسے کمرشل پروگرامنگ کے اندر جہاں پہ ہمیں بار بار ان چیزوں سے ڈیل کرنا پڑتا ہے وہ ہے انٹرفیسز کا کانسیپٹ انٹر فیسز کیا ہوتے ہیں ہم زندگی میں ڈفرینٹ ٹائپ کے انٹرفیس رکھتے ہیں جیسے آپ ابھی جو بیٹھے آپ کا انٹرفیس کیا ہے میرے आपका آپ کا انٹرفیس है کا ہے آپ ایز اے اسٹوڈنٹ مجھ سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ آپ مجھے کچھ باتوں کے جواب دیتے ہیں وہ باتیں کیا ہیں وہ باتیں یہ ہیں کہ جیسے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا تم نے اسائنمنٹ کی میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا تم نے اپنا یہ کام کیا ہے کوئز دیا ہے میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ کیا آپ کو یہ لیکچر میں کوئی پرابلم ہے آپ مجھے دیتے ہیں اسی طرح جب آپ گھر جاتے ہیں تو آپ نے مے ایک بیٹے کا یا بیٹی کا انٹرفیس امپلیمنٹ کیا ہوتا ہے جو کہ کچھ میتھڈز اس کے پیرنٹس کال کر سکتے ہیں کچھ باتیں اس سے پوچھ سکتے ہیں تو لائف میں ہم ساروں کے ڈفرینٹ انٹرفیسز ہوتے ہیں ڈفرینٹ جو لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ ٹائپ کے ان سے کمیونیکیشن چینلز ہوتے ہیں طریقہ ہوتا ہے تو انٹر جو ریئل لائف کانسیپٹ کو ہم پروگرامنگ میں بھی امپلیمنٹ کر دیتے ہیں جو ہے یہ کی پرابلمس کو ہی سالو میں انٹرفیسز ڈیفائن کیے جا سکتے ہیں انٹرفیس ڈیفائن جب ہم کرنے چلتے ہیں تو انٹرفیس ایک طرح کی پیور ایپسٹریکٹ کلاس ہے پیور ایپسٹریکٹ کلاس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی میتھڈ کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی صرف پروٹو ٹائپس ہوتے ہیں تو انٹرفیس بھی جاوا میں ایک ایسی ٹائپ ہے جس میں کسی میتھڈ کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی صرف میتھڈ کے سگنیچرس دیے جاتے ہیں اس کے علاوہ ہم کانسنٹس بھی ڈیفائن کر دیتے ہیں کر تو جب ہم ایک انٹرفیس ڈیفائن کرنے لگتے ہیں تو انٹرفیس ڈیفائن کرنے کا طریقہ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری اسکرین پہ کہ پبلک انٹر فیس اسپیکر اور اس کے اندر ایک میتھڈ ہے پبلک ورڈ اسپیک ریمبر کے انٹرفیس کے اندر اس میں پبلک بھی کی ورڈ ہے انٹرفیس بھی کی ورڈ ہے اینڈ ریمبر کہ کبھی بھی انٹرفیس کے اندر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی صرف میتھڈ کا سگنیچر ہوتا ہے صرف میتھڈ کا پروٹو ہوتا ہے اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی اسی طرح ہم اس میں کانسنٹس بھی کر سکتے ہیں اب انٹرفیس تو ڈیفائن کر دیا اس انٹرفیس کا یوز کیا ہے جاوا کے اندر فیس کو امپلیمنٹ کرتی ہیں جب کوئی کلاس کسی انٹرفیس کو امپلیمنٹ کرتی ہے تو اس کے اوپر ایک کمپلشن ہو جاتی ہے انٹرفیس امپلیمنٹ کرنا میری باتیں دھیان سے نیو کانسپٹ فور یو انٹرفیس کو امپلیمنٹ کرنا ایک طرح کا کانٹریکٹ سائن کرنا ہے کانٹریکٹ کیا ہے کانٹریکٹ یہ ہے کہ जो انٹرفیس में میتھڈ ڈیفائن था جس کا پروٹوٹائپ گیون تھا انٹرفیس میں جو کلاس انٹرفیس کو کو یوز کس طرح کرتے ہیں اس انٹرفیس کو امپلیمنٹ کر کے کو امپلیمنٹ کر उसके लिए اس کے لیے ایک کمپلشن ہے کہ اس میتھڈ کی باڈی پرووائڈ کرے اس میتھڈ کی امپلیمنٹیشن پرووائڈ کرے اگر وہ کلاس اس तो वो क्लास एब्सट्रैक्ट क्लास बन जाएगी तो इंटरफेस इंप्लीमेंट करना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया कि भाई जो मैथड्स इंटरफेस में हैं, आई एम गोइंग टू प्रोवाइड द इंप्लीमेंटेशन अदरवाइज यू कैन नॉट इंस्टेंशियट माई ऑब्जेक्ट तो अगर तुम्हें मेरे ऑब्जेक्ट इंसटेंशिएट करना चाहते हो तो इंप्लीमेंटेशन होगी तो क्लासेज इंप्लीमेंट इंटरफेसेस इंप्लीमेंटिंग एन इंटरफेस इज लाइक साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि जो कुछ भी इंटरफेस में मैथड्स हैं उनकी एक इंप्लीमेंटेशन में प्रोवाइड Class a class that implements an interface will have to provide the definition of all the methods that are present inside an interface if the class does not provide definitions of all methods the class would not compile we have to declare it as an abstract class in order to get it compiled so if class contract signed, the same thing is that if you sign karke, contract and implement that contract then it means that you don't need existence for objects so this class is the case if he signed contract and didn't give implementation تو اب ایبسٹریکٹ کلاس ہے تو کام چلے گا کانکریٹ کلاس ہے بنانی ہے تو امپلیمنٹیشن دینی پڑے گی تو گویا انہیریٹنس ہم نے پڑھی انہیریٹنس ہوتی ہے از اے ریلیشن شپ اے کلاس کلاس اے اگر کلاس پی سے انہیریٹ کر رہی ہے تو اے از اے ریلیشن شپ میں پوری ہوتنی چاہیے جیسے باس کلاس اگر امپلائی کلاس سے انہیریٹ کر رہا ہے تو باس از این امپلائی سیملرلی کمپوزیشن جو ہوتی ہے وہ ہیز اے ریلیشن ہوتا ہے کہ ڈپارٹمنٹ ہیز مینی امپلائیز سملرلی انٹر فیس جو ہوتا ہے یو کین تھنک آف اٹ ایز اے رسپانڈس ٹو ریلیشن شپ ایک کلاس جو انٹرفیس امپلیمنٹ کرتی ہے وہ رسپانڈ ٹو ریلیشن شپ میں آ جاتی ہے وجہ کیا ہے کیونکہ جب کلاس انٹرفیس امپلیمنٹ کرتی ہے تو انٹرفیس کے سارے میتھڈس کی امپلیمنٹیشن پرووائڈ کرتی ہے اس کا مطلب ہے کہ انٹرفیس میں جو جو بھی تھے کلاس ان میتھڈ کو رسپونڈ کرتی ہے اگر اس کلاس پہ اس میتھڈ کو اس کلاس کے آبجیکٹ پہ اس میتھڈ کو کال کیا جائے گا تو اس کلاس کو اس وہ میتھڈ اس کلاس میں سے انووک ہوگا تو انٹرفیس امپلیمنٹ کرنا از اکوٹ ٹو ہیونگ اے رسپونڈ ٹو ریلیشن شپ اب تھوڑا سا انٹرفیس کی ہم نے امپلیمنٹیشن کی بات چلی ہے تو ہم دیکھ ابھی انٹرفیس کو ہم نے ڈیفائن کرنا دیکھا ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ انٹرفیس کو امپلیمنٹ کیسے کیا جاتا ہے اور کیا اس کا سنتھیٹک اس میں چیزیں ہیں جو کہ ہمیں ہونی چاہیے اسکرین پہ ہمارے سامنے ایک کلاس ہے جو ایک انٹرفیس ہے جو کہ اسپیکر ہے ابھی ہم نے پیچھے ڈیفائن کیا ہے اسپیکر اس کا ایک فنکشن ہے اسپیک اب تین کلاسز ہیں پولیٹشن, کوچ لیکچر تو یہ تینوں کلاسز اس انٹرفیس اسپیکر کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ تینوں کلاسز کے لیے مسٹ ہے کہ اسپیک کا فنکشن پرووائڈ کریں یہ بات آپ نے یاد کر لینی ہے ابھی کہ انٹرفیس کے اندر جو میتھڈ ہے جو کلاس اسے انٹرفیس کو امپلیمنٹ کری ہے اس نے وہ میتھڈ کی ڈیفینیشن پرووائڈ کرنی ہے نہیں دے گی تو کام نہیں چلے گا کلاس کمپا کمپائر نہیں ہوگی اس کا آبجیکٹ نہیں بن سکے گا تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ کیسے امپلیمنٹ ہوگا کلاس پولیٹیشین امپلیمنٹ اسپیکر یہ انٹرفیس امپلیمنٹ کرنے کی سینٹیکس ہے امپلیمنٹس جو ہے یہ کیورڈ ہے پولیٹیشین کلاس کا نام ہے اسپیکر انٹرفیس کا نام ہے اور اس کے اندر یہ ہے تو پولیٹشن جو ہے وہ ہی اور شی ٹاکس اباؤٹ پالیٹکس پھر اسی طرح سپیکر کلاس کا جو کوچ ہے وہ ہی ٹاک ہی آرشی ٹاکس اباؤٹ اسپورٹس اور ہمارا جو لیکچرر ہے وہ باتیں کر رہا ہے ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ کی تو انٹر فیس آپ نے ڈیفائن کیا اور ایک کلاس نے اس انٹرفیس کو امپلیمنٹ کیا جب انٹرفیس کو امپلیمنٹ کیا تو اس انٹرفیس کے اندر سارے میتھڈس کی امپلیمنٹیشن پرووائڈ کی کیونکہ اس نے کانٹریکٹ سائن کر دیا تھا کہ جی یہ انٹرفیس میں امپلیمنٹ کر رہی ہوں اب میں اس کے سارے میتھڈس کی امپلیمنٹیشن بھی پرووائڈ کروں گی ورنہ کام آگے نہیں چلے گا تو ایک ایک ایگزامپل ابھی ہم نے بار بار بات کی کہ انٹرفیس کے तो امپلیمنٹ نہیں کریں گے تو کلاس کمپائل نہیں ہوگی تو اب اس کو ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں کوڈ میں ایک ہم نے انٹرفیس بنایا ہے پرنٹیبل اس پرنٹیبل انٹرفیس کے اندر ایک میتھڈ ہے پرنٹ اس کے اندر ہم نے پرنٹ میتھڈ کی ڈیفینیشن نہیں دی اس کو ذرا کمپائل کریں گے تو ہمارے سامنے یہ ایرر آئے گا اسٹوڈنٹ از ناٹ ایبسٹریکٹ اینڈ ڈز ناٹ اوور رائڈ ایبسٹریکٹ میتھڈ پرنٹ ان پرنٹیبل ٹھیک ہے جی تو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پرنٹ کی ڈیفینیشن پرووائڈ نہیں کی اس لیے اسٹوڈنٹ کو اور نہیں ہی نے اسٹوڈنٹ کو ایبسٹریکٹ کیا ہے اس لیے یہ ایک ایرر ہے تو اب ہم ذرا پرنٹ کی ڈیفینیشن دے دیتے ہیں پرنٹ کی ڈیفینیشن دے کے جب اس کو کمپائل کرتے ہیں تو یہ کمپائل ہو جائے گا یہ تو تھی انٹرفیس کی بات ہم نے بتا دیا کہ جی انٹرفیس میں جو میتھڈ ڈیفائن کریں گے اس میتھڈ کی امپلیمنٹیشن دینی پڑے گی تھوڑی سی ایک دو باتیں ہے انٹرفیس کے بارے میں اور دیکھتے ہیں انٹرفیس امپوز دا ڈیزائن اسٹرکچر اور اینی کلاس دیٹ یوزز دا انٹرفیس یہی بات ہم بار بار کر رہے ہیں کیونکہ انٹرفیس کا جو سب سے بڑا آپ دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ وہی کانٹریکٹ سائن والی بات تو ڈیزائن اسٹرکچر کیسے امپوز کیا انٹرفیس میں جو میتھڈ ڈیفائن کر دیا ہے کلاس کی رسپانسبلٹی ہوگی کہ ان میتھڈ کی امپلیمنٹیشن دے اور یہ اس طرح اس کا مطلب ہے کہ انٹرفیس میں جو میتھڈز ہیں وہ کلاس میں بھی ہوں گے تو کلاس کے ڈیزائن کے اوپر ہم یہ رسٹرکشن ڈال رہے ہیں کہ انٹرفیس والے میتھڈز کی امپلیمنٹیشن دینی ہے اگر تم نے انٹرفیس امپلیمنٹ کرنا ہے تو یہ ایک ڈیزائن سٹرکچر کی کنسٹرینٹ کلاس پہ ڈالتا ہے انٹرفیس اس کا فائدہ ہوتا ہے یہ ہم دیکھیں گے جو دوسرا انٹرفیس کا کام ہے کہ انٹرفیس میں صرف کیونکہ پروٹو ہوتے ہیں اٹ لیوز دا امپلیمنٹیشن ڈیٹیل امپلیمنٹنگ کلاس and hide that implementation ڈیٹیل from the client so اگر client کو کسی چیز کا صرف انٹر فیس پتہ ہے تو وہ انٹرفیس کے میتھڈس کے نام تو اس کو پتہ ہے لیکن اسے یہ نہیں پتہ کہ کلاس امپلیمنٹ کیسے کری انٹر فیس کو فار ایگزامپل آپ میرے سامنے دو اگر اسٹوڈنٹ ہیں اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ اسائنمنٹ کرو تو اسٹوڈنٹس ڈو اسائنمنٹ ایک ڈو اسائنمنٹ کا میتھڈ ہے جو کہ ایک انٹرفیس میں ہے وہ آپ بھی کریں گے آپ کے ایک فرینڈ بھی کریں گے جو کہ دونوں میرے اسٹوڈنٹس ہیں لیکن دونوں کا اسائنمنٹ کرنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہوگا اب مجھے صرف یہ پتہ ہے کہ آپ نے اسائنمنٹ کرنی ہے ڈو اسائنمنٹ کا ایک میتھڈ ہے کیسے کہ کی وہ میں نے آپ پہ چھوڑ دیا تو انٹرفیس بھی کیونکہ صرف میتھڈ کی ڈیفینیشن بتا رہا ہوتا ہے امپلیمنٹیشن نہیں تو اس لیے implementation is the responsibility of the client اور implementation کا client کو پتہ بھی نہیں ہوتا تو مجھے بھی نہیں پتہ کہ آپ assignment کیسے کر رہے ہیں لیکن آپ اسائنمنٹ کر مجھے یہ پتا ہے کہ جب میں ڈو اسائنمنٹ کہوں گا تو آپ اسائنمنٹ کر کے مجھے دیں گے اور کمپیوٹر پہ کرتے ہیں یا پہلے لکھ کے کرتے ہیں پھر کمپیوٹر پہ کرتے ہیں یہ آپ کی اپنی امپلیمنٹیشن جوائس ہے تھوڑا سا کلاسز سے جائیں فیسز ڈفرینٹ ہیں کہ ایک کلاس جو ہے وہ صرف ایک دوسری کلاس سے انہیرٹ کر سکتی ہے کیونکہ Java میں model ہے لیکن ایک کلاس ملٹیپل انٹرفیسز امپلیمنٹ کر سکتی ہے تو یہ ایک جاوا کا طریقہ ہے ملٹیپل انہریٹنس کا اب ایک کلاس ملٹیپل انٹرفیسز انہارٹ کر سک امپلیمنٹ کر سکتی ہے یہ بالکل اگین ان ریئل ورلڈ کو ماڈل ہوا ہوا ہے جیسے آپ کا میرے لیے انٹرفیس سٹوڈنٹ کا ہے آپ کا اپنے گھر والوں کے لیے انٹرفیس ایک بھائی کا ہو سکتا ہے ایک بہن کا ہو سکتا ہے ایک کا بیٹا یا بیٹی کا ہو سکتا ہے آپ کا اپنے کے لیے انٹرفیس ایک فرینڈ کا ہو سکتا ہے تو ہر انٹرفیس میں آپ کے ڈیفرنٹ میتھڈز ہیں میرے ساتھ کچھ میتھڈ ہیں کچھ گھر والوں کے ساتھ میتھڈز ہیں کچھ اپنے فرینڈس کے ساتھ میتھڈ تو ایک کلاس ملٹیپل انٹرفیس کو امپلیمنٹ کر سکتی ہے اور ایک کلاس صرف دوسری ایک کلاس انہیریٹ کر سکتی ہے ایک انٹرفیس دوسرے انٹرفیس سے انہیریٹ کر سکتا ہے ایکسٹینڈ کے تھرو یہاں پہ میں بات بتانا چاہوں گی کلاسز انہرٹ فرام کلاسز انٹرفیس انہیریٹ فرام اینڈ کلاسز امپلیمنٹ انٹرفیس تو یہ آپس میں کچھ ریلیشننگ ہے اور انٹرفیس کا ہم آبجیکٹ انسٹینشیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ ایبسٹریکٹ کلاس کا آبجیکٹ انسٹینشیٹ نہیں ہوتا اسی طرح انٹرفیس میں بھی کیونکہ سارے کے سارے میتھڈ ایبسٹریکٹ ہوتے ہیں تو انٹرفیس کا ہم آبجیکٹ بھی کریٹ نہیں کر سکتے جیسے اسپیکر ایسپیکر سیو اسپیکر یہاں پہ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ انٹرفیس بھی ایک ایبسٹریکٹ کلاس کی طرح سے ہوتا ہے کیونکہ اس میں سارے کے سارے فنکشنز جو ہیں وہ ایبسٹریکٹ ہی ہوتے ہیں تو انٹرفیس کا بھی آبجیکٹ نہیں کر سکتے لیکن انٹرفیس پیسڈ پولیمارفزم آپ آگے دیکھیں گے وہ اس میں ہم ایک چیز یہ بہت امپارٹنٹ ہے جو کہ میں آپ کو یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں اس میں ہم یہ کام کر سکیں گے انٹرفیس پیس پولیمارفزم کیا ہے کہ جیسے ایبسٹریکٹ کلاسز کا پولیمارفزم تھا کہ یا انہریٹنس میں پولیمارفزم ہے کہ پیرنٹ کلاس جو ہے وہ چائلڈ کلاسز کے آبجیکٹس کو پوائنٹ کر سکتی ہے اسی طرح ایک کلاس نے جو جو انٹرفیس امپلیمنٹ کیے ہوتے ہیں اس انٹرفیس ٹائپ کا ویری ایبل اس کلاس کے آبجیکٹس کو پوائنٹ کر سکتا ہے انٹرفیس کو خود نہیں ہم انسٹینشویٹ کر سکتے لیکن انٹرفیس جس کلاس نے امپلیمنٹ کیا ہوا ہے انٹرفیس ٹائپ کا ویری ایبل اس کلاس کا آبجیکٹ اپنے اپ، وہاں سے اس کو پوائنٹ کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس یہ اب دیکھیں گے اسپیکر انٹرفیس ہے اور تین کلاسز ہیں politician coach اینڈ lecturer اور یہاں پہ ہم اپنے ٹیسٹ کلاس کے اندر اسپیکر کا ایک ویریبل کیا ہے اب آپ دیکھیں کہیں گے تو پالیٹیشن کلاس کا اسپیک میتھڈ کال ہوگا سیملرلی ہم ایس پیوس نیو کوچ کر سکتے ہیں کیونکہ کوچ نے بھی اسپیکر کلاس کا انٹرفیس امپلیمنٹ کیا ہوا ہے اور ایس پی ڈاٹ سپیک جب ہم کریں گے تو کوچ کلاس کا اسپیک میتھڈ کال ہوگا تو یہاں پہ کہنے کی بات یہ ہے کہ میں کیونکہ ٹیسٹ کلاس میں بیٹھا ہوں میں کلائنٹ ہوں اس کلاسز کو یوز کر رہا ہوں میرے لیے کوچ میرے لیے پولیٹیشین اور میرے لیے لیکچرر میرے لیے تینوں ایک اسپیکر کی فام میں سامنے آ رہے ہیں کیونکہ میں ان کا اسپیکر اسپیک میتھڈ کال کرتا ہوں انٹرفیسز جو ہیں یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں اسپیشلی جب ہم آگے جا کے فردر پروگرامنگ دیکھیں گے اس کیس میں اور انٹرفیس بیس اسپالم آرفزم یا انٹرفیسز کا ہم وہاں پہ بھی دیکھیں گے کہ جاوا کے اندر جو ہے ایونٹ ہینڈلنگ میں بہت رول ہے انٹرفیس اور ایپسٹریکٹ کلاسز میں کیا ڈفرینس ہے کس جگہ پہ انٹرفیس استعمال کرنا چاہیے کس جگہ پہ ایپسٹریکٹ کلاس استعمال کرنی چاہیے بہت ایک سمپل سا رول میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہاں سے آپ اس کو کر سکتے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں کہ جب ہمارے پاس نیچورل انہریٹنس اسٹرکچر ہو تو وہاں پہ ایپسٹریکٹ کلاس یوز کر لیں جیسے BOSS is an employee تو وہاں پہ ایبسٹریکٹ کلاس یوز کر لیں جہاں پہ ہمارے پاس نیچرل انہریٹنس uh, کا اسٹرکچر نہ ہو جیسے اگر باس کلاس نے ایک ٹیکسیبل انٹرفیس امپلیمنٹ کیا ہوا ہے تو وہاں پہ ایبسٹریکٹ کلاس کے بجائے جو ٹیکسیبل uh, جو چیز ہے, اس کو آپ انٹرفیس کے طور پہ ڈکلیئر کریں ٹیکسیبل کو ایپسٹریکٹ کلاس کے طور پہ ڈکلیئر نہ کریں میں کوشش یہ کریں گے ہم کہ ایبسٹریکٹ کلاسز اور انٹرفیس کو فردر بھی ڈسکس کریں ہم اپنے ہینڈ آؤٹس میں اس کی اور ایکسپلینیشن دیں گے اور آپ کے ساتھ بھی اگر یہاں پہ ٹائم ملتا ہے تو ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے کہ اس کو فردر ڈسکس کریں فور اے ٹائمنگ جو میں آپ کو اس پوائنٹ پہ چاہ ہوں کہ انٹرفیسز کے بارے میں بات آپ اپنے دماغ میں بیٹھا رہے وہ یہ کہ اگر ایک کلاس انٹرفیس کو امپلیمنٹ کرتی ہے تو اس انٹرفیس کے جتنے بھی اس کے اندر میتھڈس ہیں یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے یاد کر لینا ہے ایک طرح سے کہ ایک کلاس جب انٹرفیس کو امپلیمنٹ کرتی ہے تو اس انٹرفیس میں جتنے میتھڈس ہیں جن کی ڈیفینیشن دی ہوئی ہے کلاس کے لیے ضروری ہے کہ ان میتھڈس کی امپلیمنٹیشن پرووائڈ کرے اور سملرلی پولیمارفزم میں یوز کر سکتا ہوں کہ میں کلا ایک انٹرفیس ٹائپ کا ویریبل ڈکلیئر کر کے اسے وہ آبجیکٹ پوائنٹ کروا سکتا ہوں جس کلاس نے اس انٹرفیس کو امپلیمنٹ کیا ہوتا ہے ان دو چیزوں کو ذرا ہم یوز کریں گے آگے ایونٹ ہینڈلنگ میں بھی آ, آپ اس کو اپنی ایڈریس بک کی ایگزامپل کو بھی کوڈ کیجیے گا جو ہم نے آج آپ کے ساتھ کوڈ کی کچھ انٹرفیسز کو بھی دیکھیے گا ہمارے ہینڈ آؤٹس میں اس کی ایگزامپل وغیرہ کو بھی دیکھیے گا آج ہم نے ایڈریس بک کی ریفائرمنٹ کی ایڈریس بک میں کوڈنگ کی اس کے او آگے لے کے چلے انٹرفیسز اور ایبسٹریکٹ کلاسز دیکھی نیکسٹ لیکچر میں ہم تھوڑی سی جی او آئی پہ بات کریں گے ابھی تک ہم کونسول بیسڈ اپلیکیشنز بناتے آئے ہیں کی بورڈس ان پٹ ڈیز اور بلیک سکرین یا وائٹ سکرین پہ ڈسپلے کرا دیا ذرا جی او آئی میں چلیں گے کہ بٹنز اور ٹیکس فیلز اور چیک باکسز وغیرہ دیکھیں گے کہ یہ کیسے بناتے ہیں پھر ان کے جو ایونٹس ہیں کیسے آگے ہینڈل ہوتے ہیں یا ہم نیکسٹ ایک دو لیکچرز میں یہ کام کریں گے آئی ہوپ یو انجوائے دیٹ اور اگین جو ہمارے رہی ہے كہ ہم اپنی ایڈریس بک والی اگزامپل كو اس كے ساتھ چلائیں گے اس کو اس کو بھی اس میں امپلیمنٹ کر کے دیکھیں گے تو آپ ایڈریس بک فور ایگزامپل کو ذرا ایک دفعہ کوٹ کریں اس کو کر کے دیکھیں ساتھ لے کے چلیں تاکہ اگلے لیکچرز میں آپ ہمیں فالو کر سکیں انشاءاللہ شاء آپ سے نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی جی یو آئیز تھوڑی ہم ڈسکس کریں گے اللہ حافظ